اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رف ہیں بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور نماز کام رکھیں اور ذکو دیں اور اللہ اور رسول کا حکم مان یہ ہے جن پر انقرب اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے